میرے بھائیوں میری بہنوں عثمانیوں اور صفویوں کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے اس کا مختصر تذکرہ بھی ضروری ہے یہ درس تقریباً سات نکات پر مشتمل ہے جس میں ہم سات نکات بیان کریں گے عثمانیوں اور صفویوں کے درمیان جنگ کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شمالی عراق اور دیار بکر سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دولت عثمانیہ کی جو مشرقی سرحدات ہیں یہ محفوظ ہو گئی ایران کی طرف سے جو سلطنت عثمانیہ کی سرحدات ہیں یہ محفوظ ہو گئیں تیسرا جو نقطہ ہے جو کہ دراصل اصل مقصد ہے یہ ہے کہ اسماعیل صفوی کے پیروکاروں اور مددگاروں کے خاتمے کے بعد ترکی کے اطراف میں یعنی ایشیائی ای کوچک میں جسے چھوٹا ایشیا بھی کہا جاتا ہے اس میں سنی مذہب کی ترویج و ترقی ہوئی الحمد اصل اسلامی تعلیمات کی تبلیغ ہوئی اور ترویج و ترقی ہوئی جعلدران میں شیو کی شکست کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کی حکومت گر گئی تو ان کی کمر بھی ٹوٹ گئی تو نتیجتاً شیو کی تعلیمات وہاں سے الحمد مٹ گئی تھی یہ عالم اسلام کی طرف سے عثمانی حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری تھی خاص کر اس لیے بھی کہ سلطنت عثمانیہ اپنے آپ کو عالم اسلام کا محافظ کہا کرتی تھی تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سنی مذہب کی سنی عقیدے کی حفاظت کرے اور اسلام کے نام پر اسلام کے لبادے میں جو شیعوں کے مجوسی عقائد و نظریات ہیں ان سے مسلمانوں کی حفاظت کرے الحمد اس مشن میں عثمانی سلاطین کامیاب رہے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو خصوصاً سلطان سلیم رحمہ اللہ پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہوں چوتھا نقطہ یہ کہ ایرانی حکومت کے خاتمے کے بعد دولت عثمانیہ کو یہ محسوس ہوا دوسری طاقت کا بھی خاتمہ کرنا ضروری ہے اور یہ دوسری طاقت ہے مملو کی سلطنت جس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے پہلے ذکر کی تھی اس مملوکی سلطنت نے آخری ایام میں شیعوں کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف سازشیں اور چالیں چلنا شروع کی تھی اس لیے ان کا خاتمہ بھی ضروری تھا پانچواں نقطہ تجارتی مسائل سے متعلق ہے سلطنت عثمانیہ اور صفویوں کے درمیان جنگ کی وجہ سے تجارت پر بہت برا اثر پڑا ایرانی ریشم جو سلطنت عثمانیہ کو درآمد ہوتا تھا اور سلطنت عثمانیہ سے جو کچھ ایرانیوں کی طرف برآمد ہوتا تھا جنگ کی وجہ سے تجارت ٹھنڈی پڑ گئی تو آمدنی میں کافی کمی ہو گئی چنانچہ اب نئے راستوں کی تلاش میں سلطان سلیم کو جانے کی ضرورت تھی چھٹا نقطہ یہ ہے کہ عثمانی سلطنت اور صفویوں کے درمیان حکومت سے پرتگالیوں نے فائدہ اٹھانا تھا جس کا سلطان سلیم رحمہ اللہ کو بخوبی اندازہ تھا وہ اب یہ کوشش کر رہے تھے کہ عثمانیوں اور ایرانیوں کے درمیان چونکہ جنگ ہو رہی ہے اور مشرقی سمندروں پر مکمل کسی کا کنٹرول نہیں ہے اس لیے وہ مشرقی سمندروں کی طرف سے مسلمانوں کو گھیرنا چاہتے تھے ساتواں نقطۂ ہے کہ عثمانی اور صفویوں کے درمیان جنگوں کی وجہ سے یورپیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یورپیوں نے عثمانی سلطنت کے خلاف شیعوں کی مدد کرنے کی ٹھان لی جیسے کہ آج بھی ہو رہا ہے تاکہ عثمانی یورپ پر آئندہ کبھی بھی حملہ نہ کر سکیں اور صفویوں سے اسے رہیں آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب بھی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی بڑی یا چھوٹی طاقت کسی جگہ مصروف ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسے ترقی کرنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کریں انہیں اپنی پریشانی ہوتی ہے تاکہ یہ مجاہدین کہیں یورپ اور امریکہ نہ آ جائیں اس لیے وہ مسلمانوں کو ادھر ادھر مشغول رکھنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں بہرحال وم کرو و مکر اللہ اللہ عثمانیوں نے صفویوں کے خلاف جو کارروائی کی اس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوئے ان شاء اللہ اگلے سبق میں یہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا انشاء اللہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہمیں بھی اپنے اسلاف کی طرح فتوحات کرنے اور اسلامی حکومت کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وص اللہ تعالیٰ علیہ قیر خلقی محمد والبی اجمائین سبحانک اللہ کرشد اللہ والسلام عليكم ورحمۃ الله وبرکاتہ